السلام عليكم ورحمه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 ومن يطع ورسوله فقد فاز فوزا اما بعد محترم اسلامی بھائیو جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ اس مسجد میں قصص الانبیاء یعنی انبیاء علیہ مسلاط والتسلیم کی زندگی کے سچے واقعات کا بیان شروع کیا گیا ہے یہ تیسرا درس ہے جس میں ابوالبشر تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلاط والسلام کی تخلیق اور ان کے بنائے جانے کا بیان ہو رہا ہے گزشتہ درسوں میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ سلاۃ والسلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اللہ نے بتلا دیا کہ وہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے پھر اس کے بعد زمین کے مختلف حصوں سے مختلف رنگ اور مختلف صفات کی مٹی لے کر آدم علیہ سلاۃ وسلام کا ڈھانچہ بنایا گیا جب تک اللہ کی مرضی رہی اللہ تبارک و تعالی نے اس ڈھانچے کو جنت میں رہنے دیا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس میں روح پھون کی آدم رسلاۃ والسلام میں جان آ گئی اور گزشتہ درس میں آخری باتیں جو ہوئی تھیں وہ یہی تھیں کہ روح کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے ہی مٹی کے اس جسم میں روح ڈالی گئی روح سب سے پہلے سر کی طرف دوڑی آدم علیہ السلاۃ وسلام کو چھینک آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی الحمد کہا جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے کہا یا رحم کا ربک کہ اے آدم تمہارا رب تم پر رحم کرے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ سلاۃ والسلام سے کہا فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ جو بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں سلام کرو آدم علیہ سلاۃ والسلام نے فرشتوں کو سلام کیا فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ وسلام سے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام کا طریقہ رہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث میں تخلیق آدم کے وقت پیش آنے والے واقعات میں سے کئی باتوں کا ذکر ملا پھر اس کے بعد یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ سلاۃ وسلام سے ان کی نسل کو نکالا اور ان سے اللہ نے عہد لیا السطب ربی سب نے کہا بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آدم علیہ سلاۃ والسلام کو گواہ بنایا اور کہا انتقول انا کنہ انہاذا غافل کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا آدم علیہ السلاط والسلام کے روح پھونکے جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ملائکہ یعنی فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلاۃ کو سجدہ کریں اور اس کا تذکرہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ نے کیا ہے سورہ بقرہ میں بھی شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا سورہ اعراف میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی طریقے کا تذکرہ کیا ہے اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْبُرُونَ ہم نے تم لوگوں کو زمین میں تمکین اتا کی قرار اتا کیا کہ زمین میں تم رہ سکو اور اس میں زندگی گزارنے کے قابل چیزیں تمہارے لیے ہم نے بنا دی اور یقینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے زمین کو اللہ نے بنایا زمین میں انسان کو اللہ نے قرار دیا اور زمین کو اس قابل بنایا کہ انسان اس میں سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے سورج کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص مقدار میں زمین سے رکھا اگر تھوڑا قریب کر دیا جائے تو سب کے سب گرمی سے جل کر ختم ہو جائیں گے تھوڑا دور کر دیا جائے تو ٹھنڈی سے سب کے سب جم کر برف بن جائیں گے تو خاص مقدار میں اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو زمین سے رکھا زمین میں اللہ نے پانی بنایا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے بنائی انسان کی غذا کے لیے مختلف چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں بنائی تو اللہ یہی فرما رہا ہے وج اللہ فی ہاں ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کی چیزیں بنا دی ہیں اور جو چیز انسان کی جتنی زیادہ ضرورت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو اتنی وافر مقدار میں پیدا کیا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہمیں کس چیز کی پڑتی ہے ہوا کی پڑتی ہے تو ہوا ہم کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی خود بخود ہمیں ملتی رہتی ہے اس کے بعد ہمیں پانی کی ضرورت ہے جو ڈھونڈنے سے کہیں پر بھی مل جاتا ہے اس کے بعد غذا کی ضرورت ہے جسے تلاشنے میں تھوڑی اور جو ہے مشقت اٹھانی پڑتی ہے اگر ہوا بھی پانی کی طرح ڈھونڈنے سے ملنے والی ہوتی تو کتنے لوگ جو ہے بغیر سانس کے مر جاتے اگر پانی کو بھی غذا کی طرح خرید کر تلاش کر کے ہی محنت اور مشقت سے ہی حاصل کرنا ہوتا تو کوئی غریب اس زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا اللہ تعالی نے جو چیز جتنی ضرورت کی ہے اتنی ہی بڑی مقدار میں اللہ نے بنائی ہے اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کے قابل بنایا ہے اس میں رات بھی بنایا ہے دن بھی بنایا ہے گرمی بھی بنایا ہے سردی بھی بنایا ہے اگانے والی بھی بنایا ہے گھر بنانے کے قابل بھی بنایا ہے تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین میں تمہیں قرار عطا کیا اور اس زمین کو زندگی کے قابل بنایا قلی لمہ تشکرون تم اللہ کے بہت کم شکر ادا کرنے والے بندے ہو یقیناً جتنی نعمتیں ہیں اتنا ہم شکر نہیں کرتے آدھے گھنٹے کے لیے نہیں بلکہ دس منٹ کے لیے اگر اللہ ہوا کو روک لے تو کوئی زندہ نہیں بچے گا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کبھی اس کا ہم نے شکر ادا کیا ہوا اگر خرید کر سانس لینے کی ہوتی تو کتنا خریدتے کتنا شکر ادا کریں ہم اللہ کا جتنا بھی ادا کریں کم ہے بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جسے ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں ہے جبکہ وہ حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے سورج کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے اگر چھپ جائے تو پتا چلے گا اسی لیے جب سورج گرہن ہو جاتا چاند گرہن ہو جاتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کیونکہ اس نعمت کی قدر آپ کو معلوم تھی کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے سورہ عراف میں والا قد خلق ناکم سمور ناکم سم نالملاکتس جدول آدم ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہم نے تمہاری شکلیں بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو فس جدو يَكُونَ مِنَ ابا سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے ہونے سے انکار کر دیا یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا تو اسی طریقے سے سور حجر میں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کہف میں اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کی پیدا کیا کیے جانے کے بعد اس میں روح ڈالی جانے کے بعد فرشتوں کو یہ حکم تھا کہ وہ سجدہ کریں سب نے سجدہ کیا سب فرشتوں نے اللہ فرماتا ہے فصل کل أَجْمَعِينَ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا یہ بھی ایک بحث ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بعض تابعین کا فرمان ہے جسے بعض کتابوں میں بیان کیا گیا ہے بعض مسانید میں جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اسرافی علیہ السلاۃ والسلام نے سجدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس کام سے خوش ہو کر ان کی پیشانی پر قرآن شریف لکھ دیا لیکن ایسی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے حافظ ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسرافیل علیہ سلاۃ وسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض کتابوں میں یہ بات ہے کہ سب سے پہلے اسرافیل نے سجدہ کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے پوچھا ماں اکا اللہ تَسْجُدَ جدہ امر جب میں نے تجھے حکم دیا تو تون نے سجدہ کیوں نہیں کیا خلق تنی منار من تنتی من تو ابلیس نے کہا میں اس سے اچھا ہوں آدم سے میں بہتر ہوں اس کو کیوں سجدہ کروں تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے اسی کو کہتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو لڑانا جو انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو گمراہی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے اللہ کا حکم آ گیا آدمی کو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے جھک جانا چاہیے وہاں پر آدمی کو اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے کیونکہ ہماری عقل بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہیں اس کی بھی ایک حد ہے لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے عقل سے بھی بڑا ہے اسی لیے آدمی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے کیوں کس لیے یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے اچھی چیز تو وہ ہے اس طریقے کی سوچ اس طریقے کی ذہنیت اپنے اندر نہ لائے ابلیس کی صفت ہے آدم کو ابلیس کو حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرے تو بہتر ہے میں بہتر ہوں یہ سب بعد کی چیزیں تھیں لیکن اللہ کا حکم سب سے عظیم ہے اللہ کا حکم ٹالنے کے لائق نہیں ہے اگر اس چیز کو وہ سمجھ جاتا اللہ تبارک و تعالی کی حقیقی تعظیم اسے آ جاتی تو پھر وہ کسی کے بھی سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا جس کے سامنے اللہ جھکنے کے لیے کہے اور یہی ایک مومن کرتا ہے یہی ایک مسلمان کرتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کا بوسا دیتے ہوئے کیا کہا کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے تجھ میں نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے یعنی تجھ سے میرا کچھ اچھا یا برا ہونے والا ہے ایسی کوئی بات نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا ہے جس کی وجہ سے تیرا مقام بڑھ گیا اور میں اسی کی ابتدا کرتے ہوئے تجھے بوسا دے رہا ہوں یعنی نبی کا حکم آیا آپ نے پتھر کو بوسا دیا ہم بھی پتھر کو بوسا دیں گے کعبہ کس چیز سے بنا ہوا ہے پتھروں سے بنا ہوا ہے طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے اسے عزت دیا ہے کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اگرچہ کہ وہ پتھر کی چیز ہے لیکن جب اللہ کسی کو مقام دے کسی کو عزت دے تو وہ چیز عزت کے قابل بن جاتی ہے تو یہاں پر آدم علیہ السلاط و السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے کر آدم کو عزت کون دے رہا تھا اللہ تعالیٰ دے رہا تھا فرشتوں نے اس چیز کو سمجھ لیا اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اللہ نے جسے عزت دیا اسے عزت کے قابل سمجھ کر اللہ کے ملائکہ اللہ کے فرشتے آدم علیہ السلات وسلام اس سجدہ کر لیے جس کی وجہ سے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق بن گئے اور ابلیس نے اپنی عقل لڑائی کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں جو اوپر کی طرف جاتی ہے اور یہ مٹی اسے سجدہ کروں اسی لیے کہا خلقتنی من نار و خلق ہوں میں اس سے بہتر ہوں مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا انکار کیا اللہ نے بقرہ میں کہا سورہ بقرہ میں ابا اس نے انکار کیا کس کے حکم کو ٹھکرایا اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا آدم علیہ السلات وسلام کی اس نے توہین کی یہ ایک جرم دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعظیم نہیں کیا اللہ کے حکم کو اس نے ٹھکرایا یہ سب سے عظیم جرم ہے وسطبر اور غرور میں آ گیا گھمنڈ میں آ گیا تو بھی مخلوق یہ بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی بنایا ابلیس کو بھی بنایا جسے اللہ چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے جسے اللہ عزت سے نوازے اس کی عزت کرنا چاہیے تو اس نے گھمنڈ کیا وکا نمین الکافرین کافروں میں سے ہو گیا اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے اللہ تعالی نے سجدہ کرنے کا حکم کسے دیا تھا فرشتوں کو دیا تھا اور اس وقت فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی موجود تھا اسی لیے جب حکم فرشتوں کو دیا گیا وہ ساتھ میں موجود تھا تو اس کو بھی وہ حکم شامل ہو گیا تھا جسے اس نے ٹھکرایا ورنہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے فرشتے الگ ہیں ابلیس الگ ہے ابلیس, ابلیس فرشتوں میں سے نہیں ہے اسی لیے شما ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فم تسل فم تسل ملا ابلیس تمام فرشتے اللہ کا حکم مان گئے ابلیس نہیں مانا یقم جنسا اور ابلیس فرشتوں کی جماعت میں سے نہیں تھا فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا فرشتے الگ جنس کے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خل قتل ملا اکتمن نور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ابلیس کو کس سے پیدا کیا گیا ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے تو آگ الگ ہے نور الگ ہے نور روشنی ہے ضروری نہیں کہ اس کے اندر گرمی ہو ضروری نہیں کہ وہ جلائے لیکن آگ کے اندر دھواں بھی ہے گرمی بھی ہے روشنی بھی ہے تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن سن ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا فرشتوں کی قسم سے نہیں تھا کان من الجن بلکہ جنوں میں سے تھا اور یہی بات کہ فرش وہ ابلیس جنوں میں سے تھا یہی بات جو ہے صحیح بات ہے اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ابلیس کان من الجن امر رب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو حقیقت میں جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگے نکل گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے ٹھکرا دیا تو اسی طریقے کی باتیں جو ہے اکثر اہل علم نے کہی ہیں ورنہ باز نے کہا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے اسے مست کر دیا اور اسے ابلیس بنا دیا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ ابلیس جو ہے فرشتوں میں سے نہیں تھا فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اسی لیے جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس حکم میں وہ بھی شامل کر دیا گیا اس نے اس حکم کو ٹھکرایا جس کی وجہ سے اس کی حقیقت کھل گئی جب اللہ تبارکو تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو اس نے اور بھی غرور کیا اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ بھی احساس دلایا کہ یہ انسان جسے میں سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں اسے میں نے خاص عزت دی ہے اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ نے کہا مام کا ان جد علم خلق تبئی تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا تو وہاں پر بھی ابلیس نے وہی غرور کیا وہی گھمنڈ کیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے کہا رفیح فخر یہاں سے تو اتر جا اللہ نے مقام عطا کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام سے اسے اتار دیا اور کہا فما يكون لك ان تتكبر فيها۔ یہاں پر تجھے تکبر اور غرور کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ یہاں پر رہے فخرج ان کمین ساغری نکل جا تو ذلیلوں میں سے ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کر دیا دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجیم کہا اسے یعنی دھتکارا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا تو یہ ابلیس کا جو ہے مقام ہوا یعنی ابلیس کو ایک مقام تھا جس مقام سے اسے نکالا گیا اسے دھتکار دیا گیا فرشتے عزت پائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان لیے اور فرشتوں کی یہ صفت ہے لا يعصون اللہ و ما مرون کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کو بجا لاتے ہیں ان کے اندر غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے اللہ کے حکم کو ماننا وہی ان کا جو ہے مقصد ہے اور جہاں تک آدم علیہ السلاۃ والسلام کی بات تھی ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کلنا یا آدم اس کن انتوز و ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو تو سور بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے کچھ باتوں کو بیان کیا ہے سب سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں پھر اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بن جانے کا سب ذکر وہاں پر نہیں کیا ہے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اس کا ذکر اللہ نے کیا پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وہ يَا یا آدم أَنْتَ وَزَوْجُكَ و جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا کافروں میں سے ہو گیا اس کے بعد فوراً اللہ کہتا ہے ہم نے آدم سے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو تو آدم علیہ السلاۃ والسلام کی بیوی کا ذکر بھی آ گیا لیکن یہ کب بنائی گئی کب انہیں پیدا کیا گیا کس طریقے سے پیدا کیا گیا یہ ساری تفصیل وہاں پر نہیں بتائی گئی ہے لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کچھ ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الناس ایک جان سے پیدا کیا ہے وہ خالہ کا منہا ز جہاں اسی جان سے اللہ تعالی نے اس کا جوڑا بھی بنایا ہے تو قرآن کی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدم علیہ سلاۃ وسلام کی جو بیوی جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں کیا کہا اللہ نے تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو کس سے پیدا کی گئی خود آدم علیہ سے پیدا کی گئیں خود آدم علیہ سلاۃ والسلام سے بنائی گئیں وہ خلا قمن ہا اسی جان سے ایک جان سے جس سے اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلاۃ والسلام سے اسی جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بھی بنایا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خلی کا والسلام ہی سے تمہاری ماں ہوا کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ابن من من اولا آدم علیہ السلام کی پھسلیوں میں سے ایک پھسلی سے یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی دائیں بائیں پھسلی سے ہوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے جاگ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے بغل میں جو ہے ہوا بیٹھی ہیں اور وہ انہیں پسند آ گئیں وہ اس سے مانوس ہو گئے اور ہوا آدم علیہ السلاۃ والسلام سے مانوس ہو گئی قرآن لیکن حدیث پاک میں بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی واضح انداز میں یہ نہیں بتلایا کہ حوا کو آدم علیہ سلاۃ وسلام کی بائیں پسلے سے پیدا کیا گیا ایسا کسی حدیث میں واضح طور پر نہیں آیا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاسو بن نسا عورتوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو نلک نہ من دل کیونکہ عورتوں کو فصلی سے پیدا کیا گیا ہے اور بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نلمر اط خلی مم عورت کو فصلی سے پیدا کیا گیا ہے اور فصلیوں میں سب سے ٹیڑی فصلی اوپر والی پسلی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اسے ٹیڑی فصلی سے بنایا گیا ہے تو اس فصلی کی جو صفت ہے ٹیڑھا پن عورت کے اندر موجود ہے فکی مہ کثر تہ اگر تم اسے پورے طور پر سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے یعنی مکمل طور پر عورت سیدھی ہو جائے یہ ناممکن ہے تمہاری ہر بات مان لے جیسے تم چاہتے ہو اسی طریقے سے جو ہے وہ چلے یہ ناممکن ہے فائدہ اٹھانا چاہو تو یہ چیز ممکن ہے کبھی مان لیے کبھی تم اس کی مان لیے کبھی تم نے اسے ناراض کر دیا کبھی اس نے تم کو ناراض کر دیا کبھی تمہاری بات مان لی کبھی تمہاری بات کو اس نے تال دیا اسی طریقے سے چلے گا لیکن چاہو کہ پوری ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کی بات مان کے آپ کی مرضی کے مطابق کی ہی زندگی گھر میں گزرے یہ ناممکن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کس اس فصلی کے ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی یعنی پورے طور پر زندگی آپ ہی کی مرضی کی چلے یہ ناممکن ہے یہ فطری جو ہے عورت کے اندر رکھی گئی صفت ہے یہ عورت کی کمزوری نہیں ہے بلکہ اسے اسی طریقے سے بنایا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے اس کو سمجھنا ہے مرد کو اور اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلط وسلام کی زوجہ کو جن کا نام حوا ہے اور بخاری شریف میں واضح طور پر ہوا کے الفاظ آئے ہیں حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلات والسلام کی پھسیلے سے پیدا کیا۔ اور ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جاؤ جنت میں رہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے وقلنا یا ادم اسكن انت وزوجك الجنہ ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی بی جنت میں رہو وقلا منها رغدا حيث شئتما اور تم دونوں کے دونوں خوب مزے سے جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ اللہ تعالی نے کھلی چھوٹ دے دی پوری جنت کی ولا تقربہ دشہ جارا لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ اسے ابتلا کہتے ہیں اسے آزمائش کہتے ہیں اور جب ابتلا ہوتی ہے جب آزمائش ہوتی ہے جب کوئی چیز مقدر کر دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز واقع ہو جاتی ہے ورنہ جنت کے پورے درختوں میں سے وہی ایک درخت اچھا لگا ایسی بات نہیں تھی بلکہ وہ مقدر تھا اللہ تعالیٰ نے پورے جنت میں جہان سے جو جی چاہا کھانے کی اجازت دے دی اور کہا لا چکر بہ ہاد اس درخت کے قریب نہ جانا فتكونا من الظَّالِمِينَ اگر جاؤ گے تو دونوں کے دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور جنت میں کیا کیا رہے گا اللہ نے وہ بھی واضح کر دیا ان نل کا اللہ چجو افیح والا اے آدم میں تمہیں جنت میں رکھ رہا ہوں ایسی جنت میں رکھ رہا ہوں جس میں تمہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی ولا چارہ کبھی تمہارے کپڑے نہیں اتریں گے لا پب افی ہا ولا پب ایسی جنت میں رکھ رہا ہوں جس میں تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی کبھی دھوپ نہیں لگے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا اور فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اب وہ کون سا درخت تھا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریب جانے سے آدم کو منع کیا تھا یہ کتاب و سنت میں نہیں بتایا گیا ہے اللہ نے کہا درخت کے قریب نہ جانا کون سا درخت تھا اس کی تعین نہیں کی گئی ہے اسی لیے ایسی چیزیں جس کی تعین نہیں کی گئی ہے اس کے پیچھے پڑنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر پتہ چل جائے کہ کون سا درخت تھا تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے اللہ نے منع کیا تھا دنیا میں تو منع نہیں کیا گیا جس چیز سے منع کیا گیا اس چیز سے ہم رک جائیں لیکن بعض اسرائیلیات جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ گندم تھا گہوں تھا فلاں تھا جس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا باقی جہاں سے تمہارا جی چاہے کھانا اور پینا تو آدم علیہ سلاط وسلام جنت میں رہے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دربار سے دھتکار دیا فرشتے اپنے مقام پر رہے اب اسی حالت میں تھے کہ ابلیس نے آدم علیہ سلاۃ وسلام کو ورغلایا آدم علیہ سلاط والسلام اس درخت کے قریب چلے گئے یا اس سے چکھ لیے جس سے اللہ نے منع کیا تھا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ سلاۃ والسلام کو اور سب کو جو ہے وہاں سے اتار دیا جس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ اگلے درس میں بیان ہوگی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کی روشنی میں ان واقعات کو سمجھنے کی توفیق دے اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں جو سبق کی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سکھائے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق دے آمین وصل صلی اللّہ علیہ نبیّا محمد علیہ وسلم